ہلو السلام علیکم جناب سلام جناب پروفیسر گزارے سے جو بندی ہیں سنت نہیں یا سنت ہے بھی جی کرسم سارے سارے نا, نو بھی ہو گیا اشرف خان بھی ہو گیا خلیم اس باروا نہ ہر فرت کے بارے فتوا نہیں دتا جا سکتا مطلب فتوا سن جی فلا گال کٹی نہیں آخنا جی کون بول یہ جی دکان لوگ مہربانی یہ فرما تجرات لکھے سارے بارے کی بارے کی حکم ہے جناب مسل میں پیر ساحب لے ل لکھے گستاخ نہیں یہ تو وڈے اکار ہے آہل مذہب جی لینے ہوتے سارے ہیں آہل سنت سے آشک پھر تھنے کو ساتھ کھیڑا ہونا ہے چو آشک کوئی جنہی لاکھر میں بناب جی رہے گستاف رسول میں تو نہ مسلمان میں نہ آہل سنت میں حضور ایترین کیا کہ ایک آل ہے نا اس طرح نمو بھام گل جی ہے ہوتے ہر مذہب اللہ کر دے گا کہ گستاف رسول وہ کاسر جی جو تو جوبتی بھی گا نہیں گا کیا نہ جس زبان گستاخی نہیں نکلتی تربیت کیر کے کے اور اپنی مقام کافرے کرے تیسا کرے سا رہا لکھے ہوا کرے سوال ہے چلو یہ فرموشا یہ شیطان رہے نہیں میرے نماز مناسب لکھو فونسب مطلب موبائل ممبر Oh, حضور سرک